النَّاسَ مین يُؤْمِنُوا جا جَاءَهُمُ الْهُدَى لوگوں کو کس چیز نے روکا ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی صرف ایک بات نے کہ انہوں نے نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھا اور وہ یہ سوچنے لگے جب ان پر وہی آ سکتی ہے تو ہم پر کیوں نہیں آ سکتی ان کو فرشتے نظر آتے ہیں تو ہمیں کیوں نظر نہیں آتے تو یہ برابر سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے حالانکہ وہ بشر ضرور ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا کرم کیا ہے کہ ان کی بشریت اور ہماری بشریت میں کوئی برابری نہیں ہے ظاہری طور پر بشر ہیں باقی اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ طاقت دی ہے کہ نبی کی طاقت فرشتوں اور جنات سے بھی زیادہ ہے وہ اللہ کے حکم سے بزن اللہ جو اللہ کا حکم ہو جو اللہ تعالی چاہے وہ کر سکتے ہیں اللہ مگر ان قالو انہوں نے کہا اب آسن اللہ بشر رسولہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا کل اے محبوب آپ فرمائیے لو کانفل ملا انبیاء کو بشریت کے لباس میں کیوں بھیجا گیا اس کی ایک حکمت بیان کی جا رہی ہے محبوب آپ فرمائی اگر زمین میں فرشتے ہوتے یم شون متم اور وہ اطمینان سے زمین میں چلتے ہوتے مل کر رسولا ضرور ہم ان پر آسمان سے فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے لیکن یہ انسان ہیں ان کو فرشتے کہاں سے نظر آئیں گے تو انسان کی ہدایت کے لیے انسانی لباس میں ہی نبی کو بھیجا جائے گا وہ انہیں کھا کر دکھائیں گے اور بتائیں گے دیکھو کھانے کا طریقہ یہ ہے وہ انہیں پانی پی کر دکھائیں گے اور بتائیں گے دیکھو پینے کا طریقہ یہ ہے وہ آرام کر کے اور سو کر دکھائیں گے اور بتائیں گے دیکھو سونے کا یہ طریقہ ہے وہ روزی کے ذرائع اختیار کر کے کما کر دکھائیں گے اور بتائیں گے دیکھو کمانے کا طریقہ یہ ہے لقت خانہ لکم فی رسول اللہ اس وطۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے ایک مثال ہے کہ دیکھو تمہیں زندگی ایسے گزارنی ہے فرشتے زمین میں ہوتے تو فرشتے بھیجے جاتے کل اے محبوب آ فرمائیے کفا باللہ شہیدم بینی وبینکم میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے ان نحو کانب عبادی خبیرم بسی بے شک وہ اپنے بندوں پر خبردار بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے دل لاہو فہو المحت جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے ام یو اور جسے اللہ گمراہ کر دے اللہ اسے گمراہ کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور اللہ ناراض اس سے ہوتا ہے جو گناہ کرے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں کسی گناہ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے فلن تجلح اولیا امند تو جسے اللہ گمراہ کر دے تم اللہ کے سوا اس کا کوئی دوست نہیں پاؤ گے اس کے لیے تباہی ہے وہ نہ شروح یوم القیامت اور جو گمراہ ہو گیا ایسے لوگوں کو کل بروزے قیامت اونھے منہ ہم جمع کریں گے یہ پاؤں سے نہیں چل رہے ہوں گے بلکہ سروں کے بل چل رہے ہوں گے اوم یوں و بک و سم اندھے ہوں گے گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے واہ ہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے کل خبت زدنا ہوں جہنم کی آگ بجنے کے قریب آتی ہے تو ہم اسے اور بھڑکا دیتے ہیں تو جہنم کی آگ کو جہنمیوں کے لیے اور تیز کیا جائے گا ہر لمحے آگ میں تیزی آئے گی ذالک کا جزا ام بھی ان کا یہ اس کی سزا ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ قالو اور بولے آئی دا کنا اے وئ اور کیا جب ہم ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ ہمیں پیدا ہونا ہے پیدا ہو کر اٹھنا ہے کل بروز قیامت اوللم یارو کیا انہوں نے نہ دیکھا سماواتی ول اردا کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ اللہ قادر قادر ہے اللہ کا مس دوبارہ پیدا کر دے بفی اور اللہ تعالی نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہر ایک کو مرنا ہے اور ایک مقررہ وقت پر کل بروز قیامت اٹھنا ہے فب وال اللہ کفو ظالم لوگ ناشکری کرتے ہوئے انکار کرتے ہیں قل اے محبوب آپ فرمائیے لو ان تم تم لکھو رحمت ربی اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے عد اللہ ام سک تم تو اس وقت تم ان خزانوں کو روک لیتے ختم ہو جانے کے خوف کی وجہ سے یعنی انسان خود غرض ہے وہ خود بھی اپنی ذات پر بھی خرچہ نہیں کرتا اور دوسرے کو بھی دینے کو تیار نہیں ہے یہ تو رب کی رحمت ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں خزانے نہیں ہیں اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے ورنہ لوگوں کا بس چلے تو کسی کے منہ کرنے والا بھی چھین لیں وکانل انسان و اور انسان تو ایک بہت بڑا کنجوس ہے انسان بہت بڑا کنجوس ہے بخیل ہے اللہ تعالی ہم سب کو کنجوسی سے اور بخل سے محفوظ فرمائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں دل عطا فرمائے اور فضول خرچی سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے